پھر تمہیں ٹھکانا دیا دکھ اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا وجد اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا فأم یتیم فلا کو اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا فلتن اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں وہ روبی کا فحدی और जो तुम्हारे परवरदिगार की नेमत है उसका तस्करा करते रहना